بولا Oiph <laughs> людей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 تو ان کو بھی کرنی چاہیے جو ابھی مدی پہنچے نہیں ہاں ابھی مدی پہنچے نہیں ہیں ابھی یہ تو ہے نا کہ مدی نہیں پہنچے نہ جانے مقدر میں مدینہ دیکھنا ہے یا نہیں مجھ سیلا گراج کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں بار گری آسی کو بلا دینا جب میرے آقا کسی کو بلا لینا تو دیر نہیں لگتی ہاں دیر نہیں لگتی اگر اشارہ ہو جائے نا چل مدینہ اگر بلاوا آ جائے نا دیر نہیں لگتی کہاں سے انتظام ہوگا کہاں سے پرواز آئے گی نہ جانے کا کون سا پر لگے گا کہ ہم مدینہ کی خاک چمنے والوں میں شامل ہو جائے گے دیر نہیں لگتی جب کہاں کا منصب کہاں کی دولت کسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہاں کا منصب ارے کہاں منصب والے کہاں کی دولت کہاں ہے دولت والے کسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ بجو بلا لو جگہ دیجئے حضور اب چل مدینہ کا ہمیں پوچھتا سنائے روتے ہوئے کو اب تو سا دیجیے حضور سک بادو مسکو تو بجے چل چل مدینہ اب جانے والو آشی کے مدینہ کی اس کیفیت کو دیکھ لو جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں آسو کی نام دینا مدینے جانے والو جاؤ جاؤ پی سمالا کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے کلال کلال سنلہ پیسبر پاتم حیدر مدینے میں آسو پر अच्छा